تم پر حرام ہے ماردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا گیا اور جو گلا گے ونٹنی سے مرے اور بے دھار کی چیز سے مارا ہوا اور جو گر کر مرا اور جسے کسی جانور نی سوئنگ مارا اور جسے کوئی درندہ کھا گیا مگر جناؤ تم ذبح کر لو اور جو کسی کے ان پر ضبح کیا گیا اور پان سے ڈال کر بانٹا کرنا یہ گنا کا کامیم ہے آج تمہارے دے کی طرف سے کافروں کی آس نوٹ گئی تو اوان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو آج میں نے تمہارے لیے دیں کامل کر دیا اور تم پر اپنی نمت پوری کر دیو اور تمہارے لیے اسلام کو دہ پسند کیا تو جو بھوک پیاس کی شدت میں ناچار ہو یوں کے گنا کی طرف نہ جھکے تو بے شک اللہ بخشنی والا مہربان ہے